صدی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم چھٹے تارے کی سورت المائدہ کا آغاز کر رہے ہیں جس اللہ نے دس تاروں کے درس کی توفیق عطا فرمائی اسی سے ہم توقع رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک بقیہ کاروں کی درد کی توفیق عطا تا فرما دے اور قرآن کریم کے معانی علوم و معارف حقائق امامر و نواحی اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے کہتا بھی رہتا ہوں دوبارہ گزارش ہے جب بھی درس کے لیے تشریف لائیں دعا کا بھی اہتمام فرمائیں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی سارے مسلمانوں کے لیے بھی اس درس قرآن کی قبولیت کے لیے بھی مقبولیت کے لیے بھی اور منتظمین کی زندگیوں میں برکت کے لئے بھی دعا کا اہتمام کر لیا کریں اور جب تشریف لے آئیں تو بات کو توجہ سے سنیں ادب اور احترام سے سنیں اور عمل کے جذبے سے سنیں اور اشاعت کی بھی نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم بھی ان علوم و مارف کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ ضرور کیا کریں اور نیٹ پر سننے والوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں الحمدللہ بے شمار لوگ سنتے ہیں اور ان سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ وہ جب درس سنیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر قرآن کریم سامنے کھول کر بیٹھیں اور جن آیات کا درخت دیا جا رہا ہے ان آیات پر نظر رکھتے ہوئے درخت کو سنیں تو زیادہ فائدہ ہوگا بہرحال سننے کے لیے وزو کی پابندی نہیں ہے لیتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے بیٹھے ہوئے بھی کام کرتے ہوئے بھی بابزو بھی بے وضو بھی لیکن اگر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر بابزو ہو کر سنا جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ ہوگا سورت الماعیدہ یہ مدنی صورت ہے اس میں ایک سو بیس آیات ہیں مائدہ کا معنی دسترخان ہے چونکہ اس سورت کی آیت نمبر ایک سو بارہ میں یہود کا یہ مطالبہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے حضرت نو علیہ السلاط اسلام سے کہا بلکہ نسارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام سے کہا یا عیسی بن مریم رب کاما سب نے مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے تو اس کا ذکر آیا آیت نمبر 112 میں اس کی تشہیر تو اپنے موقع پر کی جائے گی تو بہرحال اس لیے سورت کا نام رکھا گیا سورت الماعیدہ ویسے اس کا دوسرا نام سورت العقود بھی ہے عقود اقد کی جمع ہے عقد عہد اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے عقد اور عہد پورا کرنے کا اور ایک تیسرا نام بھی تفسیروں میں اس کا منقول ہے وہ ہے سورت المنقزہ منقزہ کا معنی ہے نجات دینے والی یہ صورت اور اس صورت پر عمل یہ عذاب سے نجات دینے والا ہے نجات کا ذریعہ ہے اس لیے اس کا نام سورت المنقزہ بھی ہے اور سیدہ احشد صدیقہ کا رضی اللہ تعنہ جنہیں اللہ پاک نے فہم قرآن میں اتنا حصہ عطا فرمایا تھا کہ بہت سے مرد صحابہ اکرام کو بھی اتنا حصہ حاصل نہیں تھا وہ فرماتی ہیں کہ نزول کے اعتبار سے سورت الماعیدہ یہ آخری سورت ہے آخر میں نازل ہوئی اور اس صورت کی پہلی والی صورت سے مناسبت کیا ہے پہلے صورت کی صورت النسا تو اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے تو آپ سن چکے کہ صورت النسا میں بھی اللہ پاک نے متعدد اقود کا ذکر کیا ہے عقد عقد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں عقد کا ویسے معنی ہوتا ہے گرا لگانا تو جب آپس میں کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے کوئی سودا کیا جاتا ہے کوئی معاملہ کیا جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ دونوں فریق گرا لگا دیتے ہیں کہ بات پکی ہو گئی تو اس لیے معاہدے کو عقد بھی کہتے ہیں تو سورت النسا کے اندر کئی قسم کے عقود کا ذکر تھا عقد نکاح کا ذکر تھا عقد وسیعت کا ذکر تھا قسم کا ذکر تھا معاہدوں کا ذکر تھا اور سورت المائدہ کی تو ابتدا ہی عقود سے ہو رہی ہے تو یہ دونوں صورتوں کے اندر مناسبت ہو گئی دوسری مناسبت یہ ہے کہ صورت النساء میں اہل کتاب کا ذکر تھا مشرقین اور منافقین کا ذکر تھا اور ان کے ساتھ مباحثہ تھا تو صورت الماعدہ میں بھی ان تین گروہوں کا ذکر ہے مشرقین منافقین اور اہل کتاب یہود و نصارہ صورت المائدہ میں اللہ پاک نے تین قصے بھی بیان فرمائے ہیں ایک تو بنی اسرائیل کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ نے فرمایا تھا چلو بھی جہاد کرو تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جا کر لڑو دوسرا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ اور تیسرے یہی مائدہ یعنی دفتر خوان والا قصہ اس کے علاوہ صورت الماعدہ میں اللہ پاک نے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں یہ تو آپ حضرات اور بالخصوص درس میں مستقل شرکت کرنے والے سمجھ چکے کہ مکی صورتوں میں عقائد پر زیادہ زور ہے نظریات کا زیادہ ذکر ہے قیامت کا ذکر توحید کا ذکر نبوت و رسالت کا ذکر مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر جہنم کا ذکر جنت کا ذکر ثواب کا ذکر اللہ کی پکڑ کا ذکر احکام بہت کم ہیں مکی صورتوں میں لیکن مدنی صورتوں میں احکام کثرت کے ساتھ آئے ہیں اور جن مدنی صورتوں میں اللہ پاک نے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں ان صورتوں میں صورت المائدہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کم و بیش اٹھارہ احکام ایسے ہیں جو صرف صورت المائدہ میں ہیں کسی دوسری صورت میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم اس میں ہے رسیت کا حکم اس میں ہے حلال حرام جانوروں کا حکم اس میں ہے زبح کے حلال ہونے کا ذکر اس میں ہے احرام کی حالت میں شکار کرنے کا حکم اس میں ہے وضو غسل تیمم کا ذکر اس میں ہے شراب اور جوے کی قطعی حرمت کا ذکر وہ بھی صورت المائدہ میں ہے مرتد کی سزا چور کی سزا ڈاکو کی سزا اور قسم کا کفارہ اس کا بھی ذکر اسی صورت میں ہے اور جو زمانے جاہلیت کی شریعت تھی خود ساختہ شریعت بناوٹی شریعت جالی شریعت ابو جہل کی شریعت ابو لہب کی شریعت جس میں کسی جانور کو حلال کہتے تھے اور کسی کو حرام کہتے تھے صاحبہ اور وسیلہ اور بحیرہ اور حام یہ جانوروں کے نام ہیں یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ جانور ان کی نظر میں بڑے معزز قسم کے جانور تھے بڑے حرمت والے عظمت والے جانور صاحبہ بہیرہ وسیلہ اور حام ان پر سواری کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے بار برداری کو بھی حرام سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ جس کھیت میں چاہیں گس جائیں اور کھاتے پیتے رہیں ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرے تو ان کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر ہے اور سب سے نمایاں آیت کریمہ جو اس صورت کے اندر آئی ہے وہ آیت کریمہ ہے جو ان اللہ لزیز اللہ نے فضل فرمایا تو اگلے درس میں وہ زیر بحث آئے گی الم اکمل لکم دینکم تو علی کم نعمتی رضیت الحکم الاسلام دینا بڑی عجیب آیت کریم ہے اللہ نے کہا میں نے آج مکمل کیا ہے دین کو آج آج مکمل کر دیا میں نے دین کو اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور انسانوں تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا یہودیوں نے جب یہ اعتکریم سنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے ہیں، یوم جشن بنا لیتے بہرحال اس کا ذکر انشاءاللہ اللہ آگے آئے گا کہ آخر اس آیت میں کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہود اسے سن کر یہ کہنے پر مجبور ہوئے تو یہ صورت المائدہ کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ ہے ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب ہم اس کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ فرماتے یا <سؤال> ائیوین آ منو اے ایمان والو اے ایمان والوں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جہاں پر یوں اللہ کہتے ہیں یا اوہ الدین آ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جہاں پر یہ انداز ہو تو جو آگے بات کی گئی ہو اسے بڑی توجہ سے سننا چاہیے یہ بڑے پیار کا خطاب ہے اپنا عت کا خطاب ہے یا منست من منتصف تم ایمان اے وہ لوگو جو ایمان کے ساتھ متصف ہو اے وہ لوگو جو توحید کے دعوے کرتے ہو اے وہ لوگو جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اے وہ لوگو جو میرے ہونے کے دعوے کرتے ہو, کے دعوے کرتے ہو تم میری بات کو توجہ سے سنو یا یوح لدین آ اے ایمان والو اوفو بالعقود اپنے عہد اپنے عقد پورے کیا کرو جو وعدہ کرو پورا کرو جو عقد کرو وہ پورا کرو جو معاہدہ کرو وہ پورا کرو جو سودا کرو وہ پورا کرو جو شرط قبول کرو اسے پورا کرو عقد اور معاہدے کا اطلاق ایسے معاملے پر ہوتا ہے جس میں دو فریق ہوں اور انہوں نے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا ہو ایک دوسرے کے ساتھ یا چھوڑنے کا وعدہ کیا ہو تو اسلام کہتا ہے کہ جب عقد کر لو عہد کر لو معاملہ کر لو معاہدہ کر لو اور شرط قبول کر لو تو پھر اس کو پورا کرو اس درخت میں شرکت کرنے والے بھائی اور بہنیں وہ جانتے ہیں بس میری ترجیح سمجھ لیں ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیح ہوتی ہے کوئی کسی کے نزدیک ترجیح یہ ہے کہ چلو بھائی چلو سارے کے سارے رائے چلو کسی کی ترجیح یہ بھی ہے ہاں. کہتے ہیں کہ سارے مسائل کا ایک ہی حل بستر اٹھاؤ رائے ونڈ چل تو کسی کی ترجیح یہ ہے کسی کی ترجیح یہ چلو بھی سارے کے سارے جہاد کے لیے نکلو کسی کی ترجیح یہ ہے کہ خانقاہ کے ساتھ جڑ جو ہر ایک کی اپنی ترجیح ہے تو الحمدللہ ہماری ترجیح تو ہے قرآن کریم اور ہم سارے شعبوں کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ میں کسی بھی دین کے شعبے کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں رکھتا اور کسی شخصیت کے ساتھ بھی کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ میں کسی کے مقابلے میں آؤں اور کسی سے ٹکر کر لوں اور کوئی اپنی جماعت بناؤں اور الگ اپنی رائے قائم کروں کہ میرا خیال یہ ہے اور میری رائے یہ ہے اور میرا فتویٰ یہ ہے الحمد میرے اندر یہ کمزوری کم از کم وہ نہیں ہے ڈبلو ایک تو قرآن کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ یہ درد سننے والے جڑ جائیں اور دوسری ترجیح جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ ہمارا کردار ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات یہ صو صد ٹھیک ہو جائیں ہم کردار کے مسلمان بن جائیں صرف گفتار کے نہیں ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں ہمارے اخلاق یہ ٹھیک ہو جائیں تو بھائیو اس پر خصوصی توجہ دیجیے اب اللہ فرمانے کے اے ایمان والو اپنے عہد اپنے معاہدے اپنی زبانیں یہ پوری کرو اس میں گڑبڑ نہ ہو وعدہ خلافی نہ ہو اب یہ کون سے معاہدات ہیں اللہ نے جن کو پورا کرنے کا حکم دیا امام راغب السانی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب المفردات کی غرائب اب القرآن بہت مشہور ہے اور قرآن کریم کا کوئی بھی طالب علم اس سے مستقنی نہیں ہو سکتا عربی میں ہے لیکن اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا اس کی شرحیں بھی لکھی جا چکی تو امام راغب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاہدات کی ابتدائی طور پر تین قسمیں ہیں سب سے پہلا معاہدہ وہ ہے جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے یہ پہلا معاہدہ ہے مثلا ایمان کا وعدہ اور اطاعت کا وعدہ ایک وعدہ تو وہ ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا جسے آبے الست کہتے ہیں اور نمے پارے میں آ رہا ہے اللہ نے پوچھا تا ہم نے کہا تا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت اننا کننا نحازا غافلین ایک تو وہ احد ہے بیسے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے احد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے تیرے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جکائیں گے تیرے سوا کسی کے لیے نظر نیاز صدقہ خیرات یہ نہیں کریں گے تیرے علاوہ کسی سے امیدیں تیرے علاوہ کسی کا ڈر یا اللہ یہ نہیں ہوگا سب کچھ تیرے ساتھ ہے اور محمد الرسول اللہ چلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے طرز زندگی کو ہر طرز زندگی پر ترجیح دیں گے کسی اور طرز زندگی کو نہیں مغرب والے کیا کرتے ہیں وہ جانے مشرق والے کیا کرتے ہیں وہ جانے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ مدینے والے نے کیا کیا تھا ہم ان کے طرز زندگی کو اور ان کی سنت کو اور ان کی شریعت کو اور ان کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے نمونہ بنائیں گے یہ ہے کلمہ کا حاصل تو معاہدے کی پہلی قسم وہ ہے کہ انسان اپنے رب سے معاہدہ کرتا ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ کو معاہدہ کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی نظر مانی میں یہ کروں گا تو جو نظر مانی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ دیر ہی سے کیوں نہ ہو لیکن پورا ضرور کرے گا دیر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی رات ہی ایک نوجوان سوال کر رہا تھا کہ میں نے نظر مانی اور اللہ نے وہ کام کر دیا کئی مہینے ہو گئے لیکن میں نے جو نظر مانی تھی وہ اب تک پوری نہیں کی تو کیا اب بھی لازم ہے تو میں نے کہا اب بھی لازم ہے تاخیر کی وجہ سے نظر ساکت نہیں ہو جاتی کسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا تو اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے تیسری قسم معاہدے کی وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے عقد کرتا ہے یہ بہت سارے ہیں جیسے شراکت داری کاروبار میں شراکت داری یہ بھی تو ایک عقد ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی اکثر شراکت داریاں یہ ناکام ہوتی ہیں اکثر شراکت داریاں چناتی اگر سے اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے کہ میں فلاں کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتا ہوں تو کوشش یہی کیجیے کہ اس کو کہیں کہ نہ کرو آج کا دور نہیں ہے شراکت داری کامیاب جائے بڑے بڑے دیکھ لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں لیکن چھ مہینے سال گزرنے کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گبارہ نہیں کرتے وہ اس پر الزام لگاتا ہے وہ اس پر الزام لگاتا ہے تو یہ بھی ایک عقد ہے اسی طریقے سے سودا کی ہے بے کی ہے خریدا بیچا ہے یہ بھی ایک عقد ہے جب سودا ہو گیا تو اب اس سے پھرے نہیں چاہے بعد میں کوئی گاٹ لاکھوں روپے زیادہ بھی دے رہا ہوں لیکن جب زبان کر لیے اور ایک کے ساتھ سودا کر لیا تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے سودے سے پھرے نہیں اس پر قائم رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ کوئی اپنا مکان وغیرہ فروخت کرنا چاہتے تھے مختلف خریدار آ رہے تھے تو ایک خریدار آیا اور اس نے قیمت لگائی امام بخاری نے زبان سے وعدہ نہیں کیا لیکن دل اس کی طرف مائل ہو گیا دل میں یہ خیال ہو گیا کہ اسی کو یہ مکان بیچتا ہوں دل میں یہ خیال ہوا بعد میں دوسرا آیا اور اس نے اس سے زیادہ قیمت لگائی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں میں اسی کو دوں گا اگرچہ میں نے زبان نہیں کی تھی لیکن دل میں سوچ لیا تھا کہ اسی کو دوں گا لہذا اب اس کے خلاف نہیں کرو اب تقوی کی انتہا دیکھیں یہ جو اللہ والے تھے جن کے نام ہم سنتے ہیں محدث تھے مفسر تھے ولی تھے اور دین کے خادم مبلغ اور دائی تھے انہوں نے کوئی کونے خطرے میں زندگی نہیں گزاری پہاڑوں کی غاروں میں زندگی نہیں گزاری وہ دکانداریاں بھی کرتے تھے وہ تجارت بھی کرتے تھے وہ لین دین بھی کرتے تھے اور شریعت کے مطابق کرتے تھے امام ابو نیفر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں بہت بڑے تاجر تھے تو لوگوں کو بتایا کہ ہم جو کچھ تمہیں پڑھاتے ہیں الحمدللہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کر کے دکھایا امام مبنی فرحمت اللہ علیہ کے تو بہت ہی واقعات مشہور ہیں تو بھائی یہ بھی ایک عقد ہے عقد بیع. نکاح بھی ایک عقد ہے نکاح سوچ سمجھ کر کیا جائے اللہ کہتا ہے اللہ کا نبی کہتا ہے رشتہ ایسے نہیں کرو چٹ منگنی پٹ بیا ویسے ہی نہیں کرو دیکھ بھال کے کرو پہلے اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں مشورہ کر لو استخارہ کر لو کرواؤ نہیں کر لو کاروباری لوگوں سے استخارہ کرواؤ نہیں پیسے دے کر دہاڑی دے کر استخارہ کر رہے ہیں لوگ اجرت لے کر, کر استخارہ کر رہے ہیں استخارہ کروانے کا نہیں حکم نے شریعت نے دیا استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے مشورہ کر لو استخارہ کر لو تحقیق کر لو شکل دیکھ لو یہ سب ہیں لیکن جب نکاح کر لیا عقد کر لیا تو اب اس کو نبھانے کی کوشش کرو مرد بھی نبھانے کی کوشش کرے اور عورت بھی نبھانے کی کوشش کرے تو یہ بھی عقد ہے جس کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا اجارہ کرایا اجارہ لین دین پر کچھ چیز لی گئی ہے یا دی گئی ہے یہ بھی ایک عقد ہے اس کو پورا کیا جائے اسی طریقے سے ہبا اگر ہبا کر دیا کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دی تو یہ بھی ایک عقد ہے اب اس کو پورا کرے ایسا نہیں کہ جیب سے نکال کر کوئی چیز ہدیہ کی اور خیال تھا گٹیا چیز دینے کا اور چلی گئی اچھی چیز تو آپ بہانے بہانے سے اس سے واپس لینا چاہتا ہے تو یہ ایسا نہ کرے ہماری کتابوں میں وہ عمومی کتابوں میں علمی کتابوں میں نہیں ایسی ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے مچھلیاں پکڑنے والا کوئی مچھلی پکڑ کے لایا اور بادشاہ سلامت کو انعام کے طور پر پیش کی بڑا خوش ہوا پتنی کے موڈ میں بیٹھا ہوگا بہت بڑی رقم انعام کے طور پر دے دی اب وہ چلا گیا ہڈیا لے کر چلا گیا بعد میں بیگم نے ملامت کی کیا سب پاگل آدمی ہے یہ مچھلی تو بازار میں اتنے میں مل جائے اور تم نے اتنی رقم دے دی اتنی بلاوت کی کہ اب اس کا خیال ہو گیا کہ کسی طرح واپس لوں اس سے بلایا اس کو بھئی یہ جو تم مچھلی پکڑ کے لائے ہو یہ نر تھی نر تھا یا مادہ تھی مچھلی تھی یا مچھلا کیا تھا تو اب اس نے سوچا کہ اگر کہے گا کہ نر تھا تو کہوں نہیں ہمیں تو مادہ کی ضرورت ہے اور اگر کہے گا مادہ نہیں ہم تو نر کو پسند کرتے ہیں وہ بھی ہوشیار تھا سمجھ گیا اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت وہ نہیں جڑا تھا تو بھائی ایسا بھی نہیں کہ اب ہدیہ دے دیا تو اب کسی طریقے سے ہدیہ کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے اس قدر و بیان فرمائی فرمایا کہ جو ہدیہ دے کر پھر واپس لیتا ہے ایسے ہے جیسے کتا کرنے کے بعد پھر اس کو چاٹتا ہے اللہ ہو اتنی واعید بیان فرمائی ہے تو بھارت بھائی یہ بھی ایک عقد ہے تو عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا عقد پورا کرو پھر عقد افراد کے درمیان ہو اس کو بھی پورا کیا جائے اور جماعتوں کا جماعتوں کے درمیان ہو اس کو بھی پورا کیا جائے اور ملکوں کا ملکوں کے درمیان ہو اس کو بھی پورا کیا جائے اللہ اکبر سیاست تو ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ہم اپنے اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں اخبارات میں ان کے عجیب ڈرامے دیکھتے ہیں آج عقد کرتی ہیں کل ایک دوسرے کو طلاق دے دیتی ہے کل طلاق دے دیتی ہیں اور پرسوں پھر عقد کر لیتی ہیں اللہ اکبر تو اسلام نے حکم دیا قرآن نے حکم دیا کہ اپنے عقد پورے کرو اپنی زبان پوری کرو جو تم نے شرط لگائی اس شرط کو پورا کرو اللہ کے نبی نے حکم یہ دیا کہ ہر اس شرط کا پورا کرنا ضروری ہے جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکراتی ہو المسلموں ان نشرو اُس شرط کا پورا کرنا ضروری لیکن اگر ایسی شرط ہو جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو تو ایسی شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا اس کے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو وہ حدیث دوبارہ سنا دیتا ہوں میں نے کتنی دفعہ سنائی ہوگی بیس دفعہ سنائی ہوگی پچیس دفعہ سنائی ہوگی لیکن میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اپنے صحابہ کے سامنے سینکڑوں بار بیان کی اللہ اکبر ہم تو دوسری تیسری دفعہ بات سناتے ہیں تو تمہید باندھتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہر دفعہ وہی بات بیان کرتے ہیں ہر دفعہ وہی بات بیان کرتے رہتے ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے تبلیغ میں کچھ وقت لگایا تھا لیکن وہی ہمیشہ وہی تقریر کرتے تھے تو مجھے ایک دن کہنے کے کہ مولا میں تو چھ نمبر سنا سنا کر تنگ آ گیا ہوں <laughs> کوئی نئی تقریر مجھے اب سنائے میں تو ہر جمع چھ نمبر سناتا ہوں تو بھائی ہم تو دوسری تیسری چوتھی دفعہ بات کریں تو ذرا وضاحت کر دیتے ہیں کہ دوسری دفعہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک ہی درس ہمیشہ اللہ اکبر وہ سنانے والا بھی کیسا تھا اور سننے والے بھی کیسے تھے سینکڑوں بار ایک ہی بات جان کیوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دس سال بے مثال خدمت کی ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس فرماتے ہیں شاید ہی حضور کا کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو ورنہ ہر خطبے میں آپ یہ فرماتے تھے آپ یہ فرماتے تھے کہ جس کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں اور جس کے اندر ایفائے عہد نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں لا ایمان امانت الحو بلا ملا عہد الہو جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں اور جس کے اندر ایفائے عہد افائے اقد کی صفت نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں میں کیسے کہوں اللہ کی قسم میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں آپ بھی رہتے ہیں ہم دن رات دیکھتے ہیں یقین کریں امانت اٹھ گئے امانت نہیں ہے خیانت عام ہے مسلمان کے اندر عفائے عہد نہیں نقص عہد خلاف عہد کرنا عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی عیب ہی نہیں رہا یعنی عیب ہی نہیں رہا خیانت کرنا عیب نہیں ہنر ہے ہنر اللہ اکبر خیانت کر رہے ہیں اور ایک ہنر ایک ساتھی ابھی چند دن پہلے مشورہ کر رہے تھے کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے تو کوئی چیز انہوں نے بنائی ایک عرق بنایا عرق عرق جیسے نکالتے ہیں گلاب وغیرہ کا عرق وہ ان کو بڑا مہنگا پڑا تو بازار میں بڑا سستا بکھ رہا ہے تو میرے پاس آئے میں نے کہا بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو مہنگا پڑا مہنگا بیچیں تو انہوں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا اور ماشاء کوئی بے دین لوگ نہیں تھے جن سے مشورہ کیا اچھے لوگ تھے تو انہوں نے بڑے ددلے سے مشورہ دیا دیکھو مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ ملاوٹ نہ کرو